کسی مسلمان کے لیے چھ کلمے یاد کرنا کتنا ضروری ہے یہ تاکہ اس کو دین کی خبر ہو ویسے تو تمام حضرات کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے بغیر لیکن یہ کہ کلمہ شہادت کل میں طیبہ یہ اس کے لیے ضروری ہے جو ایمان لانے کا باعث مثلا مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ حضرت جبریل امی ایک عام انسانی صورت میں آئے آن کر کے وہ حضور علیہ السلام سے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد ایمان کیا ہم نے کہا ایمان یہ کہ تو اللہ تبارک اور اس کے رسول پر ایمان لائے اشد اللہ, اللہ اشہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے پھر آپ نے اسلام کی تفصیل بتائی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز روزہ حج اور زکوۃ یہ ساری چیزیں پوچھ کر جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یہ کون آدمی تھا گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گیا اور جو آپ بات کر رہے تھے وہ تصدیق بھی رہا تھا بالکل بالکل آپ ٹھیک فرما تھا بڑا عجیب آدمی تھا جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہ جبری علیہ سلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے کل کل طیبہ شہادت یہ یاد ہونا یہ بہت ضروری ہے کسی آدمی کو اگر یہ نہ کہ ہم نے کہیں یہ مسلمان نہیں لیکن ان کو جن کا ذکر اس میں سب کو مانتا تو ہے نا وہ اور اس کے بعد کلمہ طیبہ کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بعض لوگ منع کرتے اصل کلمہ طیبہ جتنا ہے جیسے کوئی پڑھے الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد اگر وہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی حرج نہیں پوری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جب راب حدیث بیان کرتا قال نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام لیتا تو حضور علیہ سلاۃ وسلام پر درو شریف پڑھتا اور مشکا شریف کتاب و سلاد درو شریف کے باب میں یہ حدیث ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درو شریف پڑھنے والا جی اور کوئی صاحب پوچھنے لیں پانچ دس منٹ اور